بس اللہ الرحمن محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بل بل مائم انسو باقی برادر سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج چار سولک بیالیس ہے چار سو یعنی دعوی شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک الحمدللہ للہ چار سو درس جو ہے آپ لوگوں کی مبارکان تک پہنچا چکا ہوں اس میں مختلف دعاؤں کا حسن اوراد خمشاہ کی توضیح اور تشریح اوراد عصریہ کی تشریح توضیح اوراد صبحیہ کی تشریح توضیح اور تاجر سے پہلے پڑی جانے والی ایک مختصر دعا ہے اس کی تشریح توضیح اس کے علاوہ مختلف بیچ میں مختصر جو دعائیں ہی ہیں نمازیں ہیں خط وغیرہ ہیں ان سب کی جو ہے ہیں ان سب کی توضیحات ابھی تک جو ہے آپ لوگوں تک چار سو درسوں میں پہنچا چکا ہوں اجے میں اور ابھی درس بیالیسواں درس جو ہے اوراد فتح کا بیالیسواں درس ہے انشاءاللہ جو ہے یہ یہ اورا چونکہ سب سے بڑی ہے تو ابھی تک بیالیس درس اوراد فتح کا آپ لوگ کے مبارکانوں تک پہنچا چکا ہوں تو یہ جو کے نمبر چار سو ابلیغ بیالیس ہے تو اس میں جو ہے کل سے آپ لوگوں کو ہاں جی چونکہ بھی مقد بحث ہمارا مقدمہ ملک الجبار جو الجبار کے ساتھ جو اوراد فتح کا ایک عام حصہ ہے جس میں پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ خوشور اسماء حسنہ کا ذکر ہے تکرار ہوا ہے لہذا لا الہ اللہ کے فضائل کے حوالے سے ایک مقدمہ مدلہ کے ذکر الہی کے ثواب کے بارے میں 15 حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں کو پہنچایا ابھی افضل ذکر اللہ, اللہ کے بارے میں ہاں جی اے چند ایک حدیث جو ہے پرانی آیات تحلیل پرانی پاک میں وہ آئے تھے جن میں لا الہ اللہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ایک حدیث کا ترجمہ دو دسوں میں پہنچا دیا ابھی آپ کو مزید جو ہے اسی لا اللہ کے پڑھنے میں جو ثواب ہے اجر ہے ہاں جی اس کے بارے میں خوش تو جہاد آپ لوگوں کو اور دے دوں گا تو حادیث کی روشنی میں تو لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہیں ہاں جی تمام ازکار میں سے سب سے افضل ذکر ہیں اور یہی کلمہ طیبہ ہیں ہاں جی کو قرآن پاک نے کلمہ طیبہ کہا ہے ہمارے بھی کلمہ طیبہ کے شروع میں لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے فرع ولی اللّہ ہے فل وفاطمۃ ومت اللّہ علحسن الحسن صفۃ اللہ علامحب رحمۃ اللہ, اللّہ تو ہمیں تعجب ہوتا ہے ہمارے ان لوگوں ہاں جی جو دعوت کے تمام نسخوں میں بال اتفاق ہمارے نو کلموں میں سے ایک کلمہ کلم طیبہ ہے جس کو بلا اختلاف تمام نسخوں میں یہی کلمہ موجود ہے ہاں جی تو اس کلمہ کی حیات کے بارے میں جو ہے اللہ سنت جو ہے اللّہ رسول اللہ کو کلمہ طیبہ کے نام سے یا صرف اللہ اللّہ کو طلمۂ طیبہ کہتے ہیں التشا اس پر فی الحال رسول اللہ والے اضافہ کو کلمہ طیبہ بولتے ہیں ہمارا جو ہے علام و غزین لانت اللہ تک کہ اس مجمعے کو کلمِ طیبہ کہتے ہیں کلمۂ طیبہ کے ذہن میں بندہ کنابروں کو اولاد ہمسہ پڑھنے سے پہلے پانچ درس حدیث کی روشنی میں دے چکا جانتا ہوں جانتا مجھے یاد ہے اس میں جو ہے حدیث کا متن ہے یہ یہ کلمۂ طیبہ جو ہمارا کلمۂ طیبہ ہے کا مت ہے یہ کلمۂ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں یہی جنت کے دروازے پر لکھا ہو پیارے نبی نے فرمایا ہاں جی تو لہٰذا جو ہے ہمارا قلم طیبہ کچھ اس طرح ہے تو یہاں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے تو نواشی دنیا جو ہے سے کچھ لوگ میں کہوں گا وہی بدباہ لوگ ہیں جو لا قلم طیبہ نماز پڑھنے سے قطراتے ہیں ہاں جی بھائی قلمِ طیبہ پڑھنے سے قطرانی مطلب کہ آپ لال اللہ سے قدراتے ہیں اس کلمے کا سب سے اہم ترین حصہ لال اللہ ہے اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے ان دو مقدس کلمے کے زبان پہ جاری کیے بغیر دل سے مانے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہوتے ایسے مقدس کلمہ اس کے نمازوں کے بعد پڑھنے کو آپ جائز قرار نہ دینا حرام کے قریب سمجھنا ہاں جی منع کرنا اور پھر بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہنا عجیب بات ہے کتنے عجیب بات ہے بھائی لا علی اللہ کو کوئی منع کر سکتا لال اللہ رسول اللہ پڑھنے کو اللہ حمبر اللہ حمبر اللہ حمبر لا حول ولا اللہ کت اللہ علیہ کتنی جہالت کے انتہائی جو لوگ لعل علوم رسول اللہ پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو اس سے بڑی جو ہے میں تو کہوں گا جہالت کچھ بھی نہیں ہے فی الٰ رسول اللہ کے پڑھنے میں ثواب ہونے میں اجر ہونے میں کس کو شک ہے کس کو شک ہے کس مسلمان کو شک ہے آپ کو اس میں شک کر سکتے ہیں یہ تو مقدس ایسا جو تمام مسلمانوں کا اتفاقی ایسا ہے وہ تو اس کلمے کے اندر ہے آپ کلمہ طیبہ پڑھنے سے منع کریں تو ان سے بھی آپ منع کر رہے ہیں مسلمان مومن کو نماز کے بعد افضل الزکر پڑھنے سے آپ منع کریں وہ مقدس کلمہ پڑھنے سے آپ منع کر رہے ہیں جس کے بغیر پڑھے بغیر جس کو مانے بغیر آپ مسلمان نہیں ہوتے وہ افضل کلمہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں جس کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اپنی اپنی امت کو سب سے پہلے جس افضل کلمے کی دعوت دی تھی وہی لا لہ اللہ, اللہ ہے آپ ہاں جی اس کو آپ پڑھنے سے منع کریں یہ تصاوف کے تو اساس یہی لا اللہ ہے آپ الگان کی طالب میں آپ کو یہاں پر پیش کر دوں گا بھائی وہ تو طریقت کے تمام مناظر لال اللہ کے ذرع سے طوع کرتے ہیں اللہ کے ذرع سے طوع کرتے ہیں حضرت نجم الدین قبران الصالقین میں جو ہے آپ نے فرمایا لا اللہ رسول فرمایا جو ہے رسول اللہ ان قلموں کے اغر کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں الودیات سے محبت اور محدت کا بھی علی ولی اللہ بھی فاطمۃ احمد اللہ بھی حسن حسین سعود اللہ ان سے تعلق کا بھی ان سے محبت اور محدت کے سارے اظہار آف آفرمات الودیات سے محبت محدت اور کے اظہار کے بغیر تو ترقی کے میں جو ہے کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے وہ ترقی کی کسی منزل پہ پہنچ نہیں سکتے کتنے افسوس ہے جو لوگ اس چیز سے منع کرتے ہیں حق میں وہ اسلام کے سب سے ابتدائی اور سب سے اہم ترین تمام امبیاں نے جس حقیقت کے تبلیغ کی ہے اس حقیقت سے اپنے قوم کو اپنے مومن بھائیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو روک رہیں اس سے بڑا جہالت دنیا میں نہیں ہو سکتا میرا دل دکھتا ہے اس لیے میں حقائق بہن کرتا ہوں جس کو غصہ آ جائے آ جائے ہم تین چیزوں میں یقین کے مرحلے پر ہیں میرے پاک مسئلہ کے بھائیوں بہنوں یہ کچھ وہ مقدس کلمات ہیں جو جنت کے توازوں پر لکھا ہوا ہے جو کامبر کے حادیث سے ثابت تھے انہی چیزوں کو ہمارے بزرگہ ندی نے ہمیں عملا ہمارے زندگی میں داخل کیا تو لا الا اللہ جو ہے افضل و ذکر ہیں کلمہ طیبہ ہیں اسی مقدس کلمے کے اقرار کے بغیر انسان شرک و کفر کی تارکی و نجاست سے نجات نہیں پا سکتا ہے ہاں اس لا الہ اللہ کے بغیر انسان قفرک ہیں کہ تاریخی اور نجاست سے جو نجات نہیں پڑھ سکتا لا الہ اللہ جب تک نہیں پڑھے گی وہ بندہ نجیس سے مواصل نہیں پڑھیں گے نجیس سے یہ پڑھا پھر وہ پاک ہو جاتا ہے کتنا بڑا مقدس کلمہ ہے یہ مقدس عظیم کلمہ ہے آپ بن قوم کو اس سے محروم کرتے ہیں کہ نماز کی وقت پڑھنے سے نماز کی وقت کیا کہ نماز میں پھر گانا گانا ہے نماز کے بعد مقدس کلمہ افضل کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے اخصوص ہے یہ یعنی جو اہلبیت سے بغش کی وجہ سے اس کلمے سے اور کچھ نہیں البیت سے بغت اور عداوت کی جو, جو اس کلمے کو پڑھنے سے اس کلمے کے اندر اہلبیت سے محدت اور محبت کے اعلیٰ درجے کا ظہور ہے اقرار ہے وہی سب سے زیادہ ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے پیٹ میں مڑور ہوتا ہے اس سے روکے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا لہٰذا اس مقدس کلمے کے بارے میں چند احادیث آپ حضرات کے نظروں سے گزارنا چاہوں گا تو اس کے سلسلے میں جو ہے ہمارے برغان دین میں سے حضرت پیر ترقت مرشد عرق نجم الدین کوبرا کی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کتاب السائر الحائر میں آپ نے جو ہے مناظر سیل سلوک کے شرائط کل دس شرائط بیان کیا ہے ان شرائط میں سے شرط پنجم جو ہے دوا میں ذکر لا الہ لالہ لالہ لہ لیں پانچواں شرط طریقت کے اعلیٰ منزل طے کرنے کے لیے اس شالق کو چاہے وہ دوا میں ذکر لا الا اللہ, اللہ پڑھیں ہاں جی دوا میں ذکر لا اللہ, اللہ پڑھیں اس شرط کے ذیل میں آپ نے کل 18 ثواب و فیوضات ذکر فرمائے ہیں اسی پانچواں شرط کے ذیل میں پانچواں شرط دوا میں ذکر لا اللہ, اللہ پھر اس شرط کے ذیل میں آپ نے کل 18 ثواب اور فیوضات ذکر فرمائے ہیں ان فیوضات کو سب سے پہلے جو ہے زیر قلم لانے کی کوشش کروں گا یہ کتاب فارسی میں ہے میں ان کا ترجمہ نقل کرنے کی کوشش کروں گا الہ الا اللہ فیض نمبر ایک حضرت نظم الدین قبر علیہ ہیں کہ اولین اور آخرین کا علم اس مقدس کلمے کے اندر شپا ہوا ہے یعنی اس مقدس کلمے کے اندر اولین اور آخرین کا علم اس کلمے کے اندر شپا ہوا ہے اب یہاں سے اندازہ کرو آپ کے نزدیک یہ کلمہ کتنا عظیم ہے یعنی علم اولین و آخرین اس مقدس کلمے کے اندر چھپاؤ کیونکہ اس مقدس کلمے کے اندر لا الہ اللہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے ایک اللہ کے معبود ہونے کو ثابت کرتا ہے باقی تمام جالی انسانوں کی طرف سے بنائے ہوئے معبودوں کو سختی سے لائے نفی چیز کے ذریعے سے باطل کر دیتا ہے ان کو نہ کر دیتا ہے تو اللہ ہی تو سارے علوم کو سر چشمہ ہے ہاں جی یاد فرما علم اولین و آرین جو اس مقدس کن چھپا ہے کیونکہ اس علمے کے اندر اللہ کی معبودیت کو ثابت کیا ہے اور تمام علوم کا علوم اللہ ہی سے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں سب اللہ کی طرف سے اللہ فرماتین تم جب دنیا میں آ رہے تم کچھ نہیں جانتے قرآن طاغ میں آئے تھے جب تم دنیا میں آ مان مانگ کے تم کچھ نہیں جانتے تھے ہاں جی فرماتے تمہیں جو کچھ علم سکھایا ہم نے سکھائے انبیاء کے سے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہاں کیسے کہ بولتے علان القاع فرماتے تو یہ ایک پہلا فیض دوسرا فیض آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان اوقات الناسا مش محمد کو حکم کیا گیا کہ کی میں لوگوں سے جنگ کروں حتٰ یقول یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کیونکہ لا الہ اللہ کہنے سے شرک سے نکل آتا ہے دوسرے تمام معبودوں کو جو لوگ خدا سمجھتے عبادت کرتے تھے ان سب کے نفے ہو جاتے تو شرک سے نکل آتا ہے محمد رسول اللہ جب کہا تو کفر سے بھی نکل آتا ہے کیونکہ جو لوگ لو رسول اللہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں ہاں جی؟ تو لہٰذا جب محمد صلی اللہ کا ہاتھ تو کفر سے بھی نکل آتا ہے تو کفر اور شریک دونوں سے نکل آنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھے بغیر اس اس کا اقرار کے بغیر دل و جان سے اس کو مانے بغیر مان کر تصدیق کر کے پھر اقرار کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے وہ کفر شریک کی تارکی اور ظلمت و نجاست سے نہیں نکل سکتا پیاری نظر الماتے مجھے حکم کیا گیا کہ میں اوقاتلا کہ میں جنگ کروں کا یا لوگوں سے حتیٰ یا خور تک کہ لوگ اپنی زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں محمد اللہ کا رسول ہے فضا کالو ہے جب لوگ اس کلمے کا اقرار کریں تو مجھے حکم دیا فقط آسا مومن نہیں. بس وہ مجھ سے محفوظ ہو گئے میری طرف سے وہ محفوظ ہو گئے وہ بچ گئے فقط مجھ سے محفوظ ہے دیما ان کا خون بھی وم والوں کا جمال بھی اب جب وہ لعلوم رسول اللہ کے اقرار کرتے ہیں اب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اب اس کی جان مال ناموس، عزت آرو ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے ہاں جی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے لیکن یہ آج کے دور میں افسوس ہے ہاں جی مسلمان مسلمان کو مارنا عبادت سمجھتے ہیں ایک مسلمان اپنے مخالف فرقے کے بندے کو ماریں اور ایک کافر کو ماننے سے زیادہ ثواب سمجھتے ہیں یہ سب جو ہے دشمن ناناصر اسلام دنمر عناصر لوگوں کی باتیں ہیں اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں اسلام المسلم ومن سلم المسلمون مل دس نہیں بیا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ دوسرے دسمان دوسرے, دوسرے مسلمان کی جان ماض ناموز عزت آبرو ہر چیز محفوظ رہے وہ مسلمان ہے پیارے نبی نے اس کو مسلمان کہا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ لعلٰ رسول اللہ کے اقرار کرے تو وہ محفوظ ہو گئے مجھ سے اس کے خون اور اس کے مال اللہ بحق من اللہ مگر یہ کہ وہ اللہ کے کسی حق کو ضائع کرے جیسے کسی مسلمان کو ہم ہاں جیسے اگر کوئی جو ہے کوئی خلاف شریعت کوئی ایسا کام کرے جس میں شرعی حد ہے وہ شریحت اللہ کی طرف سے وہ مار جاتے ہیں مسلمان کو بھی جنہیں چوری کے اس کا ہاتھ کاٹتے مسلمان کو بھی کاٹتے ہیں جن ہاں جی کہ حیاس کام کا مرتگی ہو گیا اس کو سو کوڑے مارتے ہیں یا سانسار کرتے ہیں ہاں جی شادی شدہ ہے تو تو وہ تو ایک حق کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ جو ہیں بے جاؤ اس کے حد چیز محفوظ ہیں وہ حساب ہاں وہ حساب ہی میل اللہ تعالی ہاں جی اللہ بحق من اللہ وحصاب و حساب ہوں الا اللّہ تعالیٰ اور اس کا حق جو ہے اور اس کا حساب اللہ کے حال میں ہے جی اور ان کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حال میں ہے کہ اللہ پھر باقی اس کے عمل میرے طرح سے اس کے جان مال ہر چیز محفوظ ہے باقی اس کا جو ہے حساب کتاب باقی اعمال کا زندہ دار پھر وہ خود تھے اور اللہ اس کے بخشے کا نِاشے کو سب اللہ کے یہ جو کتاب شاعر الحائر کا صفحہ نمبر اکتیس پہ ترجمہ یہ میں اللہ کی طرف سے معمور تھا کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ یہاں تک کہ لوگ لا اللہ کا اقرار کر جب لوگ لا اللہ محمد رسلی اللہ کا اقرار کر لیں تو ان کا جان و مجھ سے محفوظ ہو گیا مگر اللہ کی کسی حق کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ کی جانب جانب سے ان کا حساب اللہ کی جانب ہے یعنی ان کے اگر کوئی اور حقوق اگر ان سے ضائع ہوتے ہیں تو ان کا حساب حقوق حساب اللہ جانب یعنی اگر یہ لوگ ہاں جی اس مقدس کلمے کے اقرار کے بعد کوئی حقوق اللہ ادا نہ کریں تو اس کا حساب اللہ خود فرمائیں تو اس مقدس کلمے کا فائدہ جو ہے وہ فیص یہ ہوا کہ کافر و مشرق جب اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو دنیا میں اس کا جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے اگر سچے دل سے اقرار کریں تو آخرت میں بھی جہنم سے بچنے اور دخول جنت کا اوصلہ بنے گا سب سے بڑا فضلہ ہے سب سے بڑا ہے تو آج کے درس جو ہے اسی ایک حدیث پر تھوڑا توفیع دے دیا آگے انشاءاللہ شاء سلسلہ چلے گا